نج البلاگا میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح علامہ رضی نے یوں کی ہے بس یار گوئی پریشان خیالی کا اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح علامہ سید رضی نے یوں کی ہے بسیار گوئی پریشان خیالی کا اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ ہوتی ہے اور جب انسان کی عقل کامل اور فہم پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور عقل دوسرے قواع بدنیا کی طرح زبان پر بھی تسلط و اقتدار حاصل کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں زبان عقل کے تقاضوں سے ہٹ کر اور بے سوچے سمجھے کھلنا گوارا نہیں کرتی اور ظاہر ہے کہ سوچ بچار کے بعد جو کلام ہوگا وہ مختصر اور زوائد سے پاک ہوگا